او بل من شعیط قوجیم و میں کہ جو قومی ہی عل قولوں اخرجو عل قالوں اخرجو قریتی کم انَََ سویت قرون اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں إِلَّا كَانَتْ مِنَ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے مطلب ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی مجرمین اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا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 اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ حضرت یہ حضرت لود کو بستی سے نکالنے کی علت ہے باقی ان کی پاکیزگی کا اظہار تو حقیقت کے طور پر ہے اور مقصد ان کا یہ ہوا کہ یہ لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بستی ہی میں نہ رہیں یا استہزاء اور تمسخر کے طور پر انہوں نے ایسا کہا پھر انہا كانت من الباقین فی عذاب اللہ یعنی وہ ان لوگوں میں باقی رہ گئی جن پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی اور اس کی ہمدردیاں بھی مجرمین کے ساتھ تھی بعض نے اس کا ترجمہ ہلاک ہونے والوں میں سے کیا ہے لیکن یہ لازمی معنی ہیں اصل معنی وہی ہیں پھر یہ خاص طرح کا مینا کیا تھا پتھروں کا مینا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ہم <مانضود> نے ان پر تہ تہ پتھروں کی بارش برسائی اس سے پہلے فرمایا جائل ہے ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا پھر یعنی اے محمد دیکھیے تو صحیح جو لوگ اعلانیہ اللہ کی معاشی کا ارتکاب اور پیغمبروں کی تکزیب کرتے ہیں ان کا انجام ان کا انجام کیا ہوتا ہے پھر مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے یہ بستی حجاز کے رستے میں معاون کے قریب ہے انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اصحاب العیقا بن کے رہنے والے بھی کہا گیا ہے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے دیکھیے سورہ شعرا آیت نمبر ایک سو چھتر کا حاشیہ ملحوضہ ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے جس کا مطلب اسی قوم اور قبیلے کا فرد ہے جس کو بعض جگہ رسول منہم یا من انفسہم سے تعبیر بھی کیا گیا ہے اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور وہی کے ذریعے اور وہی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے پھر دعوت توحید کے بعد اس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جو بڑی خرابی تھی اس سے اسے منع فرمایا اور پورا پورا ناپ اور تول کر دینے کی تلقین کی یہ کوتاہی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی پستی اور گراوٹ کا پتہ چلتا ہے جس کے اندر یہ ہو یہ بدترین خیانت ہے کہ پیسے پورے لے لیے جائیں اور چیز کم دی جائے اس لیے سور متففین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا ہوتا ہے تو اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے اللہ کے رستے میں کچیاں تلاش کرنا یہ ہر دور کے نافرمانوں فرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور فرنگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں اللہ علاوہ ازیں رستے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں مثلا لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوا ہے یا حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے والے رستوں میں بیٹھنا تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بدزن کریں جیسے قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں سے کرتے تھے یا دین کے رستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکنا یوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال صلب کر لیں یا بعض کے نزدیک محصول اور جنگی وصول کرنے کے لیے محصول اور چنگی اصول کرنے کے لیے ان کا رستوں پر بیٹھنا امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ہی مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے ہوں بہوالے فتح القدیر پھر یہ کفر پر صبر کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تحدید اور سخت وعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح و غلبہ ہی ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا فتر پس تم بھی انتظار کرو یقینا ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا اے شوایب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمال لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آو گے شعیب نے کہا کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں قد افترائینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان انت خير الفاتحين ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں جب کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لان ان تبعتم شعيبا اننكم اذا لخاسرون اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے فاهتزت الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایمان و توحید کی دعوت ہی کو رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنے آبائی مذہب پر واپس آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کیونکہ انہوں نے کفر چھوڑ کر ایمان اختیار کیا ہے لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی آبائی ملت کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں وہ انہیں بھی نبوت اور تبلیغ و دعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سمجھتے تھے گو حقیقتا ایسا نہ ہو یا بطورے۔ تغلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو پھر یہ سوال یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور حمزہ انکار کے لیے اور واو حالیہ ہے یعنی کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤ گے یا ہمیں اپنی بستی سے نکال دو گے درآن حال یہ کہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم ہمیں ان میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو پھر یعنی اگر ہم دوبارہ اس آبائی دین کے طرف لوٹ آئے جس سے اللہ نے ہمیں اللہ نے ہمیں نجات دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ایمان و توحید کی دعوت دے کر اللہ پر جھوٹ باندھا تھا مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے ایسا ہو پھر اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ اللہ کی مشیت کے سپرد کر دیا یعنی تو مطلب یعنی ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے ہاں اگر اللہ چاہے تو بات اور ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ مفروضے کے طور پر ہے یعنی تمہاری جبر و اکراہ سے تو ہم کفر اختیار نہیں کر سکتے ہاں بالفرض اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی معاذ اللہ یہی ہو تو دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی معاذ اللہ یہی ہو تو دوسری بات ہے پھر کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفر و اہل کفر کے درمیان حائل رہے گا ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا پھر اللہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچا کر مکذبین اور مستقبرین کو ہلاک کر دیتا ہے یہ گویا عذاب الہی کے نزول کا مطالبہ ہے پھر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ طور میں کمی نہ کرنا یہ ان کے نزدیک خسارے والی بات تھی درعن حال ہی کے ان دونوں باتوں میں انہی کا فائدہ تھا لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل مطلب دنیا میں فوراً حاصل ہو جانے والا نفع ہی سب کچھ ہوتا ہے جو ناپ طول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل مطلب دیر میں ملنے والی نفع کے لیے اسے کیوں چھوڑتے پھر یہاں ارج مطلب زلزلہ کا لفظ آیا ہے اور سورہ ہود آیت نمبر چورانوے میں اصو مطلب چیخ کا لفظ ہے اور سورہ شعراء آیت نمبر سورہ شعراء آیت نمبر ایک سو انانوے میں اول اللہ مطلب بادل کا سایہ کے الفاظ ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شولے چنگاریاں چنگاریاں اور آگ کے بھب بھوکے تھے پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بہون چال جس سے ان کی روحیں نکل گئیں اور بے جان لاشے ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دیے یا گھٹنوں میں منہ دے کر اندھے کے اندھے پڑے رہ گئے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں الین شنگی ہے الدین شعائبنگ کے نوم الخوصرین جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارے پانے والے تھے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ پھر شعیب نے ان سے مو پھیر کر کہا اے میری قوم یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے اور تمہاری خیر خواہی کی پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں رع اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتى عفا وقانوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتتا وهم لا يشعرون پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیز گاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو کرتے رہے تھے امون <تصفيق> کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں یا بستیوں والو یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں اف امین و فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ <الْخَوصِرُون> کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس بستی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے پھر یعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی نہ کہ پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے پھر عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے تو انہوں نے وہ جذبات میں یہ باتیں کہیں اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں پھر بال وہ تکلیفیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہوں یعنی بیماری اور وضرائی سے مراد فقر او تنگ دستی مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کی تکزیب کی جس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں پھر یعنی فقر و بیماری کے ابتلا سے بھی جب ان کے اندر رجوع اللہ کا دائیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت وافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہی سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کبھی تنگی آگئی آگئی کبھی خوشحالی کبھی بیماری تو کبھی صحت کبھی فقیری تو کبھی امیری یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے موثر ثابت ہوا نہ خوشحالی ان کے اصلاح احوال کے لیے کارگر ثابت ہوئی وہ اسے لیل و نہار کی گردش ہی سمجھتے رہے اور اس کے کار فرما قدرت الہی اور اس کے ارادے کو سمجھنے میں ناکام رہے تو پھر ہم نے انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا اس لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ ان کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ آرام و راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں بوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقوا ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالی آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے نتیجتاً خوشحالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا رستہ اختیار کرنے پر قوموں قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق جاتی ہیں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور ہستی کھیلتی بستیوں کو آنے واحد میں کھنڈر بنا کر رکھ دے اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں مکرا کے مفہوم کی وضاحت کے لیے دیکھیے آل عمران آیت نمبر چون کا حاشیہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں